فقال الله تبعك وَتَلى في القرآن المجيد والفرق الحميد أرضضُ بالله السَّمين العليبِ من الش طال الرجين من همجه وَونَخه وَنَخْيين فَخلَ خَبم برجهمم خلفم آذا الص ت الطبع الشهواتِ فَسوفَق غّ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 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ نورف عِبَادِنَا مَنْ كَانَ من یہ سورہ مریم کی چند ایک آیات ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں چند ایک نیک لوگوں کا انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فا خالہ خامباد خلف ان کے بعد برے جانشین پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر لیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو ان قریب وہ غی میں یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور صالح اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ ہمیشگی کی, کی وہ جنتیں وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں کہ رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ ان کا وعدہ کیا ہے اور یقیناً اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ اس جنت میں کسی قسم کی کوئی لغف بات نہیں سنیں گے ہر طرف سے ان کو سلام ہی کہا جائے گا اور صبح و شام ان کے لیے اس جنت میں رزق ہوگا یہ وہ جنت ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس آدمی کو اس جنت کا وارث بناتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا متقی اور پرہیزگاہ اللہ سبحانہ خانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بات واضح کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک صالح لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے نائب ان کے جادشین اور خلیفہ بنتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ کمیاں اور کوتاحیاں واقع ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک کام کیا ہے فرمایا فا خالا فا مذیم خلفن آزاد الات کا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو جو نمازوں کو ضائع کر دے اور اپنے من کے پیچھے چل پڑے فصو فیل پونا تو ایسے لوگوں کا انجام کار اور ٹھکانا وہ جہنم ہوا کرتا ہے یعنی نماز اللہ سبحانہ بہانا نے تمام تر قوموں پر فرض کی ہے آدم علیہ سلاط وسلام سے لے کر نماز کی فرضیت اور اس کا تصور موجود ہے ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے نماز ادا کرنے کی دعوت دی ہے تو ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر لیا ایسے ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے بھی نمازوں کو ضائع کر لیا چھوڑا نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں نماز ترک کر دیتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں تو نماز چھوڑنے والوں کا تو امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ کسی بھی آدمی کے اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ نماز قائم کرے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ایک فرق کرنے والی جو واضح چیز ہے وہ نماز ہے جو آدمی نماز کو ترک کر دیتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا عہد ختم ہو جاتا ہے بین العدی و بین القفری ترک سلاد آدمی اور کفر کے درمیان ایک نماز چھوڑنے کا فرق ہے کہ بندہ نماز چھوڑتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو نمازیں ادا کرتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو اس انداز میں ادا کرتے ہیں کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں مسند احمد مستدرک حاکم صحیح ابن اقبان اور شعب الایمان بےحتی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے ابو اماما باہری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لتن کو دن نہ اسلامی اروتن عروا, عروا اسلام لوگ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے اس کی ایک ایک کڑی کھلتی جائے گی ٹوٹتی جائے گی اور اسلام کا جو مضبوط کڑا ہے آہستہ آہستہ یہ ختم ہوگا فرمایا فلما ان قدر اروتن تشبس ناس و جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کڑی کو جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ اسے چھوڑ کے دوسرے کو جلدی سے ہاتھ مار لیں گے ساتھ والے کڑے کے ساتھ وہ چمٹ جائیں گے پہلے کو چھوڑ دیں گے فرمایا ہوا ابنا نقد الحکم سب سے پہلے اسلام کا جو کڑا ٹوٹے گا وہ ہے حکم یعنی اللہ سبحانہ ہوا کی احکامات اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں وہ ختم ہو جائیں گی حدود اللہ کو لوگ سب سے پہلے چھوڑ دیں گے اور فرمایا وہ آخرا <الصلاة> اور سب سے آخر میں اے یہ ہوگا کہ لوگ نماز کو ہی ترک کر دیں گے چھوڑ دیں گے نماز والا جو کڑا ہے یہ سب سے آخر میں ٹوٹ جائے گا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک نماز باقی رہتی ہے اس وقت تک اسلام کا کڑا کسی نہ کسی حالت میں چاہے کمزوری سے ہی باقی رہتا ہے لیکن جب نماز کا کڑا ٹوٹ گیا تو یہ سب سے آخری کڑا ہے جو اسلام کا ٹوٹا اس کے بعد اسلام ختم وہ لوگ جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب صورت حال سامنے آتی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے چھوٹا سا رسالہ اصلات کے نام سے وہ کتاب دراصل کتاب نہیں ہے بلکہ وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے اور وہاں پر نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز ادا کی مسجد میں اور نماز ادا کرنے کے بعد سفر کی جلدی کی وجہ سے آگے نکل گئے پھر بعد میں انہوں نے ایک خط لکھا اس اہل علاقہ کو اور جو نماز کے اندر ان کی کمیاں کوتاحیاں تھیں وہ ساری ذکر کی اور اس دوران انہوں نے ایک جملہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ اگر اب میں سو مسجدوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کسی ایک مسجد کے بھی سارے نمازی اس انداز میں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ہر مسجد میں کوئی ایک دو تین چار بندے مل جاتے ہیں جو صحیح طور پر نماز ادا کرنے والے ہوں لیکن سو مسجدوں کا بھی اگر وزٹ کر لیا جائے جائزہ لے لیا جائے تو ان میں سے کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس کے سارے نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے والے یعنی نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی کوتاہی اتنی کوتاہی کہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اب بہت سارے ایسے امور ہیں ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں بلکہ سنن نبی داود میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز مکمل ادا کر لی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہی سال ہوں من سالاتی اللہ عسروہ و ماں پوتی من سلاتی ہی اللہ, ہی اللہ نماز کی رکعتیں وہ اس نے پوری پڑی ہیں رکعتوں میں کمی نہیں ہے لیکن لئن سریف الراجل وماں اس کو نماز کا جو اور اجر ملتا ہے وہ صرف دس فیصد نماز مکمل پڑی ہے رکعتیں پوری ادا کی ہیں لیکن اس کو نمبر کیا ملتے ہیں دس فیصد دسواں حصہ اس کو اجر ملتا ہے باقی نو حصے نبے فیصد اجر اس کا ضائع ہو جاتا ہے او تو سو لوہا یا پھر نواں حصہ اس کو و سواد ملتا ہے آٹھ حصے ضائع ہو جاتے ہیں یا آٹھواں حصہ یا ساتواں یا چھٹا یا پانچواں یا چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ سواد ملتا ہے یا پھر آدھا حصہ سواد ملتا ہے اور آدھا حصہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے یہ حسن سنت کے ساتھ سنن سن ہے یہ اس موجود ہے اب یہ جو روایت ہے سرو نبی داود کی حدیث نمبر 796 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی وہ وقت بھی دیتا ہے مسجد بھی آتا ہے باجمات نماز بھی ادا کرتا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کو بشکل آپ اپنے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ پاس مارک ملتے ہیں بڑی مشکل سے وہ نماز کے امتحان سے پاس ہوتا ہے اور نماز پڑھنے سے جو اس کو بلند و بالا درجات ملنے چاہیے تھے گنا جو اس کے معاف ہونے چاہیے تھے اس کے دراجات میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اور جو ایک خاص انعام و اکرام تھا وہ سارے کچھ سے محروم ہو جاتا ہے اور محرومی کا یہ سبب کیا ہے ایک اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نماز ضائع ہوتی ہے اور اس کو نماز کا اجر پورا نہیں ملتا نماز کے نمبر کٹتے ہیں اجر و ثواب میں کمی آتی ہے جن میں ایک بڑی اہم اور بنیادی بات ہے توجہ کہ انسان اپنی نماز میں توجہ نہیں کرتا اب توجہ نہ کرنے کی کئی ایک صورتیں ہوتی ہیں مثلاً بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں آنکھوں کو گھما کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو التفات ہے ادھر ادھر جھانکنا نماز کے دوران وقت یہ اچکنا ہے شیطان بندے کے دھیان کو ادھر ادھر لے جا کے اس کے دماغ میں ڈال کے اس کی نگاہوں کو ادھر ادھر گھما کے اس کے نماز کے اجر و ثواب کو اچک لیتا ہے اس سے نماز کے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے اسی طرح نماز کے دوران نگاہوں کو اوپر اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ اقوام رفعی لوگ نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھانے سے باز آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کے دوران اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں تو پھر ان کی نگاہیں واپس نہ پلٹیں ان کی بینائی ہی اللہ تعالیٰ ختم کر اتنا بڑا جڑب ایسے ہی نماز کو اطمینان اور سکون سے ادا نہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے نماز کے ضائع ہونے کا اور اگر نماز کے اندر سے سکون بالکل ہی ختم ہو جائے بندے کی نماز پڑھنے کی رفتار زیادہ ہی تیز ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نماز ہے ہی نہیں وہ ایک محض ایکسرسائز ہے بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تشریف لائے انہوں نے مسجد میں آ کے دو رقط نماز ادا کی اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا آپ نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی لمۃ لم تصلی جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر گئے جا کے دوبارہ نماز ادا کی پھر آ کے سلام پیش کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا فسلی ف ان کلم تو جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر جاتے ہیں اور جا کے نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کر کے پھر آ کے صدیہ سلام پیش کرتے ہیں آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہی جملہ پھر دوہرا دیا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی یہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ اچھی اور بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا پھر آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیام ہو رکوع ہو سجدہ ہو رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو دو سجدوں ایک کرنے کے بعد دوسری رکت کے لیے اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اسی طرح تشہد پڑھنا یہ سارے کام اطمینان اور سکون سے ادا کر اس کی نماز میں کمی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی واضح اور دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی یعنی ایسی نماز جس میں تیزی ہو جس میں تفری ہو اور بندہ جلدی جلدی نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز قرار دینے کے لیے تیار نہیں اب جس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز نہ سمجھیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی پھر آج کل ہماری تیزیوں کا تو بڑا عجیب عالم ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جب اللہ اکبر کہیں گے تو دنیا جہان کے سارے کام سر پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سلام پھیرا جائے اور واپس جائے لیکن سلام پھیرنے کے بعد اگر اسی تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی کو مسجد کے دروازے میں مسجد کی گلی میں کوئی دوست ملنے والا مل جائے تو اس کے ساتھ کھڑے کھڑے پندرہ بیس منٹ ایسی گپ شپ میں حال حوال میں لگا دیتے ہیں اس وقت وہ ساری پھرتیاں اور کشتیاں ختم ہو جاتی ہیں دوست کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سارے کام بھول جاتے ہیں یہ اللہ عبل آر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس کے سارے کام یاد آنے لگتے ہیں پھر یہ جلدی جلدی تیری تیری کرتا ہے اور نماز کے الفاظ جس تیزی کے ساتھ یہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں یقیناً اس کو اپنے آپ پر ہی ندامت ہوگی نماز شروع کرتا ہے الفاظ زبان سے کیا نکل رہی ہیں کوئی پتہ نہیں کیونکہ دھیان ہی نہیں ہے میں نے ارض کیا نا کہ بنیادی جو سبب ہے وہ ہے توجہ دھیان کہ توجہ ہی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں رکو میں جاتا سبحان ربی الدیم سبان ربی علیم سبحان ربی العیم نہ لفظ سبحان نہ ربی نہ العظیم کوئی لفظ بھی صحیح طور پر اس نے ادا نہیں کیا اس نے سبحان ربی العظیم کہنے کے بجائے کچھ اور ہی کہا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا جب کہا جاتا ہے کہ وہ سبحان سبحان ربی العظیم کیا مانا میرا رب پاک ہے العظیم بڑی عظمتوں والا ہے سبحان یہ بہت بڑا لفظ ہے کہ میرا رب ہر قسم کے عیب سے بے نیاز ہے پاک ہے اس کو ہماری عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم عبادت کریں نہ کریں وہ بے نیاز ہے وہ ضروریات سے پاک ہے ہم جو کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں وہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے رب بھی وہ میرا رب ہے رب قوم ہوتا ہے جس طرح ماں بچے کی تربیت کرتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے اس انداز میں پوری توجہ انہمات اور احتیاط سے پرورش کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے اور پھر وہ تربیت کرنے والا کوئی معمولی نہیں آج عظیم بہت عظمتوں والا ہے بڑا عظیم ہے اتنے بڑے جملے کو ہم ڈیڑھ سے دو سیکنڈ کے اندر اندر تین چار بار کہہ جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز کے کلمات ادا کریں توجہ کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ نماز میں وہ جو اذکار کر رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہے اس کا کیا معنی ہے اس کے معنی پر غور ہو چلو اگر کسی کو معنی کا علم نہیں وہ سیکھے اور جب تک اس کو نہیں آتا کم از کم کم از کم وہ الفاظ پہ توجہ کر سکتا ہے کہ میں اپنی نماز میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ صحیح طور پر ادا کرتا ہوں یا نہیں الفاظ کی صحت کا تو سب کو علم ہے کہ یہ لفظ صحیح طور پہ کیسے ادا ہوتا ہے پھر عجیب چکر ہے تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ زبان نہیں رکتی نان اسٹاپ ہے حالانکہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے اللہ ابو العالمین سے کسی عام آدمی سے بھی گفتگو کرنی ہو تو بندہ گفتگو کے دوران رک کے سانس لیتا ہے سانس اندر کھینچتا ہے پھر بولتا ہے پھر سانس اندر کھینچتا ہے پھر بولتا ہے یہ انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے شاید آپ میں سے کسی نے مشاہدہ کیا ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جمائی آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ منہ کھول کے سانس اندر بھی کھینچتے ہیں اور اس دوران بھی کچھ لفظ دبان سے نکالنے اور بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب وہ بو کھول کے جمائی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ایک آدھ لفظ زبان سے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو لفظ پھر کیسا نکلتا ہے اس کا خلیہ بگڑ جاتا ہے تو نماز کے دوران جو آدمی سانس اندر کھینچتا ہے پھر بھی بولتا ہے سانس باہر نکالتا ہے پھر بھی بولتا ہے تو اس کے الفاظ کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں نماز کے کریمات نماز کے الفاظ صحیح طور پر ادا کریں تاکہ نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں ہم ہاں دو رکعتیں پڑھنے کے لیے پانچ منٹ چھ منٹ لگ جائیں گے چار رکعت والی نماز آپ دس بارہ منٹ میں پندرہ منٹ میں ادا کر لیں گے اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہم ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے وہ کام جو ہم نے کیا اس کا عجب اور سلا تو اللہ رب العالمین سے صحیح طور پر مل جائے گا ایک آدمی وہ امتحان دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے اور بڑا دور کا سفر کر کے امتحانی مرکز تک پہنچنے کے بعد وقت نکال کے تیاری کر کے سارا کچھ آیا اور پیپر کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے جناب اتنی سپیڈ سے پیپر حل کیا کہ چیکر کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے لکھا کیا ہے اب اس کو کیا نمبر ملیں گے وہ صفر سے اگر بچ بھی گیا تو پانچ دس نمبر ہی ملیں گے اس کو اس سے زیادہ نہیں ملیں گے تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے و ماں پوتی بالا ہلاسر صلاحتی ہی تو اس کو نماز کا سو میں سے دس نمبر ملتے کیوں اس نے پڑھی ایسی سپیڈ اور ایسی تیزی کے ساتھ ہے کچھ نہیں بنا اور اگر سپیڈ اس سے بھی زیادہ تیز کرے گا تو پھر فیل ہو جائے گا پھر وہ نماز نماز ہی نہیں تو نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اطمینان اور تسلی کے ساتھ نماز کے کلمات نماز کے الفاظ ادا کرے اور وہ بھرپور توجہ کرے کہ میری زبان سے نکلنے والا لفظ صحیح طور پر ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور پھر نماز میں ہر ذکر ہر تسبیح اور دعا کا ایک مخصوص وقت ہے مثلا قیام قیام ویسے تو کھڑے ہونے کو کہتے ہیں آپ جس طرح مرضی کھڑے ہو جائیں چاہے سر پہ آخرا کے کھڑے ہو جائیں قیام ہے لیکن نماز کا قیام ایک مخصوص قیام ہے اس قیام کا کیا معنی ہے کہ انسان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اس کا سارا جسم قبلے کی جانب ہو حتہ کہ پاؤں کی انگلیوں کا رس بھی قبلے کی جانب ہو قبلے کی جانب متوجہ ہو کے وہ کھڑا ہو سر اس کا جھکا ہوا ہو نگاہیں اس کی نیچے ہو اور وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو یہ ہے نماز کے قیام کا مطلب اور قیام میں کیا ہے دعا استفتا شبحانات اللہ عما یا اللہم عمہ بینی یا انی وجہ توجیہ لیلا دی کئی <تصفح> حدیثیں کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کوئی بھی پڑھ لی جائے اس کے بعد تراعت ہے صورت فاتحہ کی اور فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ اور تراعت یہ سارا کچھ کم کرنا ہے حالت قیام میں تو جب تک انسان نماز کے لیے جو قیام کی مخصوص حالت ہے اس حالت میں رہے اس وقت تک یہ کام کرے اور جب یہ کام ختم ہو جائے پھر قیام کی حالت کو ختم کرے کئی لوگ ایسے ہیں مثال کے طور پہ سور فاتحہ کے بعد وہ سورہ اخلاص پل ہولہ احج پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لم یا کلو کفوندی پڑھتے پڑھتے جو بندے ہوئے ہاتھ ہیں انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور رکوع کے لیے جھکنا شروع کر دیتے ہیں بس پر ہاتھ لگنے سے تھوڑی دیر پہلے لفظ اللہ اکبر ان کی زبان سے نکلتا ہے اور ساتھ ہی ابھی رکوع میں کمر کو صحیح طور پر سیدھا نہیں کیا ہوتا سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دیا اور دوسری بار سبحانہ ربی العظیم کہا کمر کو سیدھا کر کے اور تیسری مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا پھر اٹھنے کی تیاری کر کے یہ طریقہ کارگر ہے جب تک پرانے مجید کی کوئی بھی صورت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تلاوت ختم نہ ہو جائے آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو قیام کی حالت میں رکھیں اس کے بعد آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جھکیں جب تک رکو میں کمر سیدھی نہ ہو جائے مکمل طور پہ آپ رکو میں نہ پہنچ جائیں رکو کی تصویر سبحانہ العظیم دیا اور جو تسبیحات ہاتھ ہیں سب الدوسن رب المل اور اسی طرح سبحانہ کل کئی ایک دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کوئی بھی دعا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک آپ مکمل طور پہ رکو میں پہنچ نہیں گئے اور پھر جب تک آپ تسبیحات رکوع کی پڑھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے تین بار پڑھیں چار بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں دس مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ بھی پڑھنا ہے آپ پڑھیں جب تک آپ پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاتے آپ نے رکوع والی کیفیت کو ختم نہیں کرنا جھکے رہیں مکمل رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے شمار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں دس دس مرتبہ تصویر ہاتھ پڑا کرتے تھے یہ سنن نبی داوود کے اندر حدیث موجود ہے تو جتنی مرتبہ بھی تصویر پڑھنی ہے رکوع کی حالت کو ختم نہیں کرنا تصویحات مکمل ہو جانے کے بعد پھر رقو سے اٹھیں اور سمی اللہ علیہ منحملہ ہے اور ربنا نالقل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور لمبی دعا بھی پڑا کرتے تھے کلو ناوا کابد اللہ ملام علامہ علیما منطا و جدید مل کر جات یہ پڑھ کے پھر آپ سیدے میں جاتے تھے <تصفح> بہرحال کوئی بھی آپ دعا پڑھے ان میں سے تو جب تک یہ الفاظ آپ کے ختم نہ ہو جائیں بالکل سیدھے کھڑے رہیں کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ابھی رکوع کے بعد والی جو تسبیح ہے وہ ابھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ سجدے کے لیے جھک رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کے ہاتھ زمین پر لگتے ہیں اور پھر ان کی جا کے وہ رکوع کے بعد والی تسبیح ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کر وہ سارا رکھ دیتے ہیں اور سجدہ یہ ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا ماتھا ناک دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مکمل طور پہ زمین پر لگی ہوئی ہوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں ان کا رخ قبلے کی جانب ہو گٹنے زمین پر ہوں پاؤں زمین کے اوپر گڑے ہوئے ہوں پاؤں کی انگلوں کا رخ بھی جس قدر ہو سکے قبلہ جانب ہونا چاہیے اور ایڑیاں بھی پاؤں کی آپس میں ملی ہوئی جڑی ہوئی ہوں یہ مکمل کیفیت جب بندہ بنا لے پھر سجدے کی تسبیحات کا آغاز کرے سبحان ربی اللہ یا اور کوئی دعا جو وہ مانگنا چاہتا ہے اس کا آغاز کرے اور جب تک وہ مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ سجدے کی کیفیت اور حالت کو ختم نہ کرے یعنی جو تسبیح جس حالت میں مقرر کی گئی ہے اسی حالت میں ادا کی جائے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو توجہ کے محتاج ہیں تو ان پر بندہ تھوڑی سی توجہ دے کے اپنی نماز کے اجر اور ثواب کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے اور توجہ نہ دینے کی صورت میں یہ چھوٹے چھوٹے امور ہیں بندے کی نماز کا بہت سارا اجر و ثواب ان کی بنا پر ضائع ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ